بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من اعظ بلمیلی ملا سوتحل بتحل کم لو کفلتا قیل سورت بکارا آیت نمبر 76 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب ان میں سے بعض بعض کی طرف اکیلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں تو کیا تم نہیں سمجھتے یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ تعالی سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم لوگ آپ ہی کی طرح کے مسلمان ہیں لیکن جب آپس میں مل بیٹھتے تو ایک دوسرے کو تمبی کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم کو بتائی ہیں کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے کہ تم نبی آخر زماں کو جانتے اور پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں سے جو شخص بھی ہے خواہ وہ یہودی ہو یا نسرانی اگر وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے صحیح مسلم کتاب المان میں حدیث ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آپ ایک یہودی لڑکے کی آیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے وہاں آپ نے اس کے باپ کو اس کے سرحانے تو خانی کرتے ہوئے دیکھا یعنی تورات رات پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا اے یہودی میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسا پر تو رات کی جس نے موسا پر تورات نازل کی کیا تو تورات میں میری تعریف میری سفتیں اور میری ہجرت کرنے کا تذکرہ پاتا ہے اس نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ نہیں تو لڑکا فورن بول اٹھا ہاں اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم تورات میں آپ کی تعریف آپ کی سفتیں اور آپ کا ہجرت کرنا پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اس یہودی کو اس کے سرہانے سے اٹھا دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث بنے اسے کفن دیا خوشبو لگائی اور اس پر نماز جنازہ ادا کی امام بہقی نے دلائل النبوہ اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اب میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایسے بدبخت اور ظالم تھے یہ اللہ کی آیات کو بدلتے اللہ کے قرآن کو بدلتے اور وہ باتیں جو انہیں معلوم ہوتی تھیں آپس میں بیٹھ کر کہتے کہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے وہ سچے نبی ہیں پر ان کے سامنے بات نہ کرنا لوگوں کے سامنے بات نہ کرنا اتنے منافق اور اتنے گندے تھے اسی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے ان پر لانتیں بھی بھیجیں اور ان کو جو ہے عذاب کا مستحق بھی ٹھہرایا اور یہ کفر میں چلے گئے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہم سب کو یہود و نصارہ اور پہلی جو قومیں تھیں ان کی بدخصلتوں سے محفوظ رکھے اور یہ عادات مسلمانوں کے اندر بھی بعض دفعہ آ جاتی ہیں جب نفاق آتا ہے جب منافقت آتی ہے جب یہاں کچھ اور وہاں کچھ کا معاملہ ہوتا ہے جب انسان میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ